ہماری نماز دوسرے مسلک والوں کے پیچھے نہیں ہوتی ایک بات دوسری بات یہ سن لیں لوگوں کے ذہن میں وسوسہ آتا ہے کہ مولانا وہاں نماز پڑھنے کا ایک نماز کا ثواب ایک لاکھ کے برابر آپ کہتے ہیں کہ وہاں نماز نہیں پڑھی جائے کبھی دوسرے پہلو پر اور کیا آدم نے کہ وہاں ایک نماز کا ثواب ایک لاکھ ہے اور ایک نماز اگر آپ کی ضائع ہوئی تو پٹائی کتنی ہوگی وہ بھی ایک لاکھ کی اس طرف آپ کا ذہن جانا چاہیے پھر یہ کہ میں تو ذرا بچتا ہوں لیکن بہرحالی ہمارے مسلک کی مسجدیں ہمیں پورا حق ہے اپنے مذہبی اشاعت کا لوگ اصل میں وقت گزرنے کے ساتھ وہابیوں کے اور نجدیوں کے مظالم کو بھول گئے انیس سو تقریباً تیس تک ان کا مکمل قبضہ حرمین شریفین میں ہو گئے اب غور فرمائیے مسجد نبوی کے امام کو انہوں نے مسلح پر ذبح کیا حرم شریف میں ابھی کچھ عرصے پہلے سعودی عرب نے ست سالہ جشن منایا ست سالہ جشن, ست سالہ جشن اس ست سالہ جشن میں کوئی آپ کے آدمی سعودی عرب میں مقیم ہو کچھ حالات سے ان کو دلچسپی ہو تو ملک عبد العزیز کو جو وہاں کا بادشاہ گزرا ہے پورے حرم شریف میں گھوڑے کی لگام پکڑے ہوئے تلوار ہاتھ میں لے کر پورے حرم شریف میں قتل عام کرتے ہوئے دکھایا گیا کہ جب انہوں نے مکہ کو ٹیکور کیا تو یہ حرم میں کیا ہندو آ گئے سکھ آ گئے یہودی آ گئے عیسائی آ کسے قتل کیا اور فرمائی اور ترکی جو تھے جس کو کہتے ہیں سلطنت عثمانی بہت بڑی تفصیل ہے اور عثمان پاشا نے استنبول کو فتح کیا اور یہی وجہ ہے کہ وہ سلطنت عثمانیہ کہلائی ان کے وہاں گورنر ان کے تمام جو کارندے تھے وہ سب وہاں ہوتے سنی علماء وہاں موجود ہوتے اور کسی قسم کا کوئی جھگڑا کوئی معاملہ وہاں نہیں تھا تو سلطنت و عثمانیہ کو وہ اتنے صحیح العقیدہ لوگ تھے کہ حضرت علامہ مولانا ضیاءدیسا مدلی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں میں چالیس دن بیٹھا انیس سو سترکت بعد مختلف واقعہ وہ فرماتے تھے کہ مدین منورہ میں نجدیوں نے صرف دو سو آدمیوں نے حملہ کیا دو سو آدمی تھے مدین شریف اور ترکیوں نے یہ کہہ کر ہتھیار ڈال دیے ہم حرم میں رسول میں قتل نہیں کریں گے ہم جنگنی کریں گے دیارے رسول میں اور سب نے جناب ہتھیار ڈال دیے اور سب کے سب مارے گئے سب کے سب شہید ہوئے مگر انہوں نے ہاتھ نہیں اٹھایا اس طریقے سے ان کا مکہ پر مدین منا قبضہ ہو گیا اور پھر یہ سنیوں کا امتحان کہ وہاں تیل بھی نکل آیا پیٹرول ڈالر سے انہوں نے ساری دنیا کو مکمل وہاں بھی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں ہم تو سب بھول بھال گئے مجھے ایک بات بتائیے ایک آدمی سنی ہو حافظ قرآن ہو عالیم ہو متقی ہو پرہیزگار ہو صاحب سلسلہ ہو سب ایک دفعے آپ اسے لے جائیں کہ مولانا میں نے سنا ہے کہ کوئی عالم اگر قبرستان چلا جائے اور وہ فاتحہ پردے یا گزر جائے چالیس دن قبرستان سے ان مردوں سے عزاب قبر اٹھا لیا جاتا ہے تو آپ آن کر ذرا میری اماں کے مزار پر قبر پر دعا فرما دوں وہ لے گئے مولانا مولانا نے قبر دیکھی تو ایک تھوکر آپ کی اماں کی قبر پہ ماری اب اپنے آپ کو اس پہ غور کر کیا اس امام پیچھے آپ نماز پڑھیں ارے بھائی وہ کاری ہے سنی ہے عالم میں پڑھیں گے آپ نماز کوئی رشتہ لینے کے لیے آئے تو آپ رشتہ دیں گے اس تو اپنی اماں کی قبر کی تو آپ کو اتنی فکر جو ہماری ماؤں کے ماؤں کی قبروں کو جو کھود دیں بلڈوزل چلا دیں ٹیکٹر چلا دیں ہتھوڑی اور چھینی اور گیتی اور پھاؤڑوں سے خبر کو کھود دیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ ہر مین شریف کے تمام مزارہ یہاں تک کہ حضرت خدی القبرہ کے مزار ان کو ڈھا دیں بالکل زمین کے برابر کرتے ہیں کسی وقت نکالی وقت تو میں آپ کو وہ تمام فوٹو دکھاؤں گا کہ جو ان کے انہدام کرنے سے پہلے کے ہیں کہ کتنے بڑے بڑے قوبے بنے ہوئے تھے جنت و جنت مالا میں جو انہوں نے ڈھا دی آپ کی اپنی اماں کی قبر کی تو اتنی فکر اور اہل بیت اتھان حضرت عائشہ صدیقہ بڑے بڑے صحابہ الز اعظم صحابہ کرام ائی ماں کرام ان کی خبروں کے ساتھ جنہوں یہ سلوک کیا سبا بھول گئے اور بار بار لوگ مسئلہ خوشی ان کی نماز کا کیا ہو نماز کا کیا ہوا اس بندے خدا کی اپنی نماز ہو تب تو آپ کی نماز ہوگی میں خود اس کی نماز نہیں تو آپ کی نماز کہاں سے ہوگی